بإحصان إلى يوم الدين أما بعد وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاةين فباع إخداهما بدينار فأتا فأتاه بشاة ودينار فدعاه بالبركه في بيعه في بيعه فكان لا اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسه الا النسائي وقد اخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يثقله له خريدو فروختي في سلسله من يها ایک بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو کسی دوسرے شخص کو کوئی سامان خریدنے کا ذمہ دار بنا سکتا ہے اس کو وکیل بنا سکتا ہے اور ہر उसमें شروت اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ عروا بارتی عربا البارتی ربی اللہ تعالی عل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دینار دیا دینار سونے کے سکوں سکے کو کہتے ہیں تاکہ اس سے قربانی کا ایک جا کوئی جانور یا کوئی بکری خریدے لیشتر یہ بھی ادحیتن اور شاطن قربانی کا کوئی جانور یا کوئی بکری خریدے وہ بازار لے کر کے ایک دینار گئے اور اس ایک دینار سے انہوں نے دو بکریاں خریدی پشترا بھی شاطین اس ایک دینار سے دو بکریاں خریدی فبا احداہما بدینار پھر کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رضی اللہ انہوں نے کہ دو میں سے ایک بکری کو ایک دینار میں فروخت کر دیا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری خریدنے کے لیے ایک دینار دیا تھا تو انہوں نے مناسب دیکھ کر کے سودا کر کے دو بکریاں خرید لی دی ایک دینار میں اور ایک بکری کو بیچ دیا ایک دینار میں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری اور ایک دینار لے کر کے حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر برکت کی دعا کی خرید و فروخت میں برکت کی دعا کی فدا ان, ان کے خرید و فروخت میں برکت کی دعا کی چنانچہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا یہ اثر تھا کہ اگر وہ مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے سنم عربا سوائے صحیح کے سوائے صحیح کے اور مصرد احمد کے اندر یہ حدیث ہے اور امام مخار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ایک حدیث کے ذمن میں ذکر کیا ہے لیکن یہ الفاظ اس میں نہیں معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ کوئی سامان خرید و فروخت کرنے کے لیے کسی کو ذمہ دار اور وکیل بنایا جا سکتا ہے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر جس نے وکیل بنایا ہے جس نے ذمہ دار بنایا ہے اس کی طرف سے اجازت ہو تو اس کے مال میں وکیل یا ذمہ دار تصرف بھی کر سکتا ہے یعنی کچھ اس میں اپنی طرف سے کچھ چینجنگ کر سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے کیا کہ ایک دینار میں ایک دینار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری خریدنے کے لیے تو انہوں نے دو بکری خریدی پھر اب ایک دینار میں دونوں بکری لے کر کے نہیں آئے بلکہ ایک بکری کو بیچ دیا اور ایک دینار بھی لے آئے بکری بھی لے آئے تو اگر صاحب مال کی طرف سے اجازت ہو تو اس کے مال میں تصرف کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح سے جو شخص سے کسی کو مال لانے کے لیے سامان لانے کے لیے کسی کو اگر ذمہ دار بنائے تو اس کے لیے برکت کی دعا بھی دے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی تھی تو اس طرح سے شریعت کا ایک ضابطہ اور ایک اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ خرید و فروخت میں کسی کو ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے کسی کی ذمہ داری میں یہ چیز دی جا سکتی ہے اور اگر اس کے اس کی طرف سے آزادی ہے تو اس کے مال میں تصور بھی کر سکتا ہے آدمی وانبی سعید خود رضی اللہ تعالی عنہ ہوں أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقب وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدار قتني دارا قطنی بے اسنادن ضعیف یہ حدیث ہے ضعیف صنعت سے ہے لیکن اس, اس کے اکثر معنے پچھلی حدیثوں میں گزر چکے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے ایسا کہ پچھلی حدیثوں میں کئی ساری چیزیں گزر چکی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں ان کے خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ جانور یا جو جانور ہے وہ بچہ جم دے یعنی کسی جانور کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو اس کی خرید و فروخت جو ہے بکری ہو یا اونٹ ہو گائے ہو بھینس ہو تو اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے جیسا کہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے حبل الحبلہ کے بارے میں نہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع حبل یعنی حاملہ وہ جانور کے حمل کے خرید و فروخت سے منع فرما ہے تو یہاں یہ معنی موجود ہے کیوں اس لیے کہ اس میں کیا ہے دھوکہ ہے جیسا کہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ نہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرب کے غر سے دھوکے کی خرید و فروخت سے بنا فرمایا تو یہاں اس صورت میں دھوکا ہے بے طے ہو گئی کہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی خرید و فروخت تو ہو گئی لیکن پتا چلا کہ جانور نے جو ہے وہ بڑا بچہ پیدا ہوا تو اس میں دھوکا نقصان ہے کہ نہیں پھر کیسا ہوگا مذکر ہوگا کہ مونس ہوگا آج کے حساب سے ہو سکتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانور کا الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے مشین کے ذریعے سے پتہ لگا لیا جائے کہ نر ہے کہ مادہ ہے لیکن اور بہت ساری جو اس میں خراب کیا کہتے ہیں دھوکا ہے اس لیے منع فرمایا اسی طرح سے اسی طرح سے جانور کے تھن میں جو دودھ ہے اس کے خرید و فروخت سے منع فرمایا اس کے خرید و فروخت سے منع فرمایا کیونکہ اس میں بھی دھوکا ہے کیونکہ پتہ نہیں کتنا دودھ نکلے گا خرید و فروخت ہو گئی دو لیٹر کے حساب سے کہ دو لیٹر دودھ کی کا پیسہ ہم دے رہے ہیں اس نے لے لیا پتہ چلا کہ اس میں چار لیٹر نکلے دودھ تو جو بیچنے والا ہے وہ گا افسوس کرے گا کہ یار اس میں تو میں سمجھا تھا دو ہی لیٹر دو ہی لیٹر کا پیسہ ملا اس کا نقصان ہو رہا ہے دھوکہ اس میں اور ہو سکتا ہے کہ دو کے بجائے چار چار کا سودا ہوا چار کے بجائے دو ہی لیٹر اس میں دودھ نکلا تو خریدنے والے کو نقصان ہوگا تو اس لیے یہ بیاں غرب ہے اور یہ اصول ہے شریعت کا کہ خرید و فروخت میں جہاں بھی دھوکہ ہوگا وہ بے منع ہے کیونکہ شریعت جو ہے کسی کا نقصان نہیں چاہتی نہ خریدنے والے کا نقصان چاہتی ہے اور نہ بیچنے والے کا نقصان چاہتی ہے سب اپنے فائدے میں رہیں اسی طرح سے ہوا آبد بھاگے ہوئے غلام غلام کی خرید و فروخت سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے کیوں؟ اس لیے کہ کی کیا پتا کہ وہ آتا ہے یا نہیں آتا کسی کا غلام بھاگ گیا اور اس کو خریدنے والے کو پتا نہیں اس نے کہا میرا یہ غلام ہے وہ خرید لو یا دونوں کو پتا ہے دونوں نے خرید مطلب سودا طے کر لیا تو یہ سودا صحیح نہیں ہے جب تک غلام صاحب مالک, مالک کے پاس نہ آ جائے اس کا سودا نہیں کیا جا سکتا یا اسی طرح سے غلام کے علاوہ غلام ایک ملکیت ہے غلام ایک ملکیت ہے اب اس کے علاوہ آدمی کے پاس کوئی چیز تھی اس سے وہ گم ہو گئی گائے بھینس جانور اوٹ گاڑی جو چیز تھی تو ایسی چیز کا سودا کرنا جائز نہیں ہے درست نہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو چیز اس کی گم ہو گئی ہے وہ نہ ملے جب نہیں ملے گی تو کیا کہتے ہیں خریدنے والے کو نقصان ہوگا اور ایک حدیث وہ بھی ہے ایک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز نہ بیچو جو تمہارے قبضے میں نہیں یا جس کے تم مالک نہیں ہو اب غلام بھاگ گیا کوئی چیز چلی گئی اب تو آدمی مالک نہیں ہے اب مالک نہیں اس کے کنٹرول میں قبضے میں نہیں ہے اس لیے اس طرح کی خرید و فروخت سے شریعت نے منع فرمایا ہے اسی طرح سے مال غنیمت کے شراعلم حتٰۃسم مال غنیمت کے بیچنے سے بھی یا خریدنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے یہاں تک کہ مال غنیمت تقسیم ہو جائے اسلامی جہاد ہوتا ہے تو جو سپاہی ہوتے ہیں جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کے حصے میں مال غنیمت آتا ہے تو اگر کیا کہتے ہیں مال غنیمت مل تو گیا دشمنوں سے لیکن کوئی سپاہی کوئی مجاہد یہ کہیں کہ میرے حصے کا جو مال غنیمت ہے جو مجھے ملنے والا ہے اتنے پیسے کا میں تمہیں بیچتا ہوں ابھی اس کے حصے میں ملا نہیں ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا آ? لیکن جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اتنی کھجوریں ہیں اتنی اتنے اتنے غلے ہیں یا اتنا سامان ہے تو آدمی اندازہ کر کے ہاں بھائی اتنے لوگ ہیں اور اتنے کیا کہتے اتنا سامان ہے تو اتنا میرے حصے میں آئے گا تو کیا اس کی بے جائز ہے اس کو بیچنا جائز ہے نہیں جائز نہیں اس لیے کہ اس میں مقدار معلوم نہیں ہے مقدار بھی معلوم نہیں ہے اور یہ کہ مقدار معلوم نہیں ہے اور یہ کہ کیا چیز ملے گی یہ بھی پتہ نہیں کہ اس, سے, اس کے حصے میں غلہ آئے گا کہ اس کے حصے, حصے میں نقدی آئے گا کہ کیا آئے گا کچھ پتہ نہیں تو اس لیے اس میں غرر ہے نقصان ہے مطلب دھوکہ ہے وائ شرا اس ص سدقہ اسی طرح سے صدقہ کے مال کو بھی نہیں خرید سکتے ہیں ہاں یہاں تک کہ وہ صدقہ کا مال بیت المال میں قبضے میں آ جائے قبضے میں آ جائے تب جو ہے خرید اس کو لیا جائے نہیں یہ نہ کیا جائے کہ جیسے مثال کے طور پر مال بیت المال میں بیت المال کی طرف سے جو ہے صدقہ وصول کرنے والے گئے اب کھجور کا باغ ہے باغ لگا ہوا ہے پھر جو ہے دیکھ اندازہ کر لیا جائے کہ ہاں भाई اس سے باغ میں اتنا کھجور ہے اور اتنا اس, اتنی اس کی زکات بن رہی ہے تو جب تک بیت المال میں وہ اتر کر کے آ نہ جائے تب تک یہ نہ کرے آدمی کہ چلو ٹھیک ہے بیت المال کس سے وہ کر کے بات چیت کر کے اور کہے کہ ٹھیک ہے اس میں جو صدقہ نکل رہا ہے اس میں جو زکات نکل رہی میں اس کو خرید رہا ہوں اس میں کیا کہتے ہیں نقصان ہے دھوکہ اور پھر یہ کہ بیت المال کی ملکیت میں یہ چیز ابھی نہیں آئی ہے اسی طرح سے خور کے ایک بار کے غوتے میں جو سامان نکلے جو چیزیں نکلے اس کے خرید و فروخت سے بھی بنا فرمایا گیا کوئی غوطہ خور غوطہ لگانے والا سمندر میں طے کر لے یا آج کل جو ہے مشینوں کے ذریعے سے اور کیا کہتے ہیں پنڈوبی وغیرہ کے ذریعے سے کچھ نکالا جاتا ہے سمندر میں سے بہت سارے خزانے سمندر میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو اس کی خرید و فروخت کوئی کر لے کے بھائی ایسا ہے کہ میں ایک بار میں جو کچھ آ جائے گا وہ اتنے میں سودا طے ہو گیا ہاں تو یہ بھی خرید و فروخت جائز نہیں پچھلے دنوں پر پچھلے دنوں جو ہے کوئی اس حساب نے پوچھا تھا کہ حکومت جو ہے حکومت نیلام کرتی ہے فلا جگہ فلا سمندر میں موجود بالو کا کی نیلامی ہوتی ہے بالو کی نیلامی ہوتی ہے کہ فلا جگہ جو ہے جیسے بار کے موسم یا کوئی خاص موسم ہوتا ہے اس موقع سے بالو کی نیلامی ہوتی ہے تو اب وہاں پر جو ہے اس طرح سے نیلامی کرنا اور اس طرح کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں درست نہیں درست نہیں ہے اس لیے کہ اب کتنا اس میں بالو نکلے گا کتنی چیز نکلے گی کسی کو پتا نہیں اور وہ یہ اسی میں آ جاتی ہے بات کہ جیسے کھڑی کھیتی ہے کھڑی کھیتی ہے کھیت ہے پورا فصل تیار ہے بالکل تو اس کو اس کھیتی کو اس طرح سے नहीं جائز نہیں ہے کہ پتا نہیں کتنی اتنا غلّہ اس میں نکلے کتنا غلہ نکلے اس طرح سے بیچنا جائز نہیں اس میں تو یہ پانی کے اندر ہے ہو سکتا ہے بالو کم پڑے یا زیادہ پڑے تو اس کو نکال لیا جائے نکال کر کے پھر جو ہے سامنے ہو آدمی کو پتا ہو کہ ہاں اتنا ہے جتنے پر سودا طے ہو جائے اس لیے کہ کبھی اس طرح کی اس طرح کا سودا کرنے والے کبھی ہنستے ہیں اور کبھی ہوتے ہیں کبھی ہنستے ہیں کبھی ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ اگر زیادہ بالو بالو آ گئی, تو کیا کہتے ہیں فائدہ ہو گیا خوش ہے اور اگر کم پڑی تو دھوکا ہو گیا جتنے پر خریدا اتنا بھی نہیں آ رہا ہے تو کیا ہوگا تو اس لیے جو ہے اس طرح کے جو بھی خرید و فروختے ہیں سب منع ہے اس کے اس حدیث, یہ حدیث صنعت ضعیف ہے لیکن اس کے جتنے مانے ہیں تقریباً سب میں دھوکا ہے اور دھوکے کی بھائے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بل جملہ مجموعی طور پر دھوکے کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے بات سمجھ میں آ گئی جی آج بہت اس طرح کی بھائی ہوتی ہے. بہت اس طرح کی حکومت کی مطلب کہیں نیلامی ہوتی ہے آ, اب پتہ پتا نہیں کتنا سامان نکلے گا کچھ پتہ نہیں <coughs> گورنمنٹ کی طرف سے ٹینڈر ڈال دیا جاتا ہے کہ یہاں سے اس شہر سے لے کر کے اس شہر کے بیچ کے جو ہے آ, ریلوے کے جتنے بھی لوہیں ہیں جو پڑے ہوئے ہیں فالتو وہ ٹینڈر اس کو بیچ دیا اب کتنا لوہا ہے کچھ پتا نہیں کوئی اندازہ نہیں اسی طرح سے کمپنیوں کا بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ دھوکہ ہے اس میں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنا آئے گا کتنا نہیں آئے گا مسرود ان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلما غرر حدیث یہ یہاں پر محقق نے جو ہے ضعیف لکھا ہے لیکن اس کا معنی بھی صحیح ہے مانا یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اس میں داخل ہے جو غرر والی بات ہے رتی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی میں مشلی کا سودا نہ کرو پانی میں مشلی نہ خریدو کتنی مشلیاں ہیں کچھ پتا نہ تالاب ہے تالاب میں مشلیاں بہت ہیں اب تالاب کا سودا ہو گیا کہ بھائی یہ تالاب کی مشلیاں اتنے میں نیلاب ہو رہی ہیں اتنے میں نیلاب ہو رہی ہیں تو یہ سودا درست نہیں ہے کیوں اس لیے اس میں دھوکھا ہے کتنی مچھلیاں ہیں پرندے ہوا میں ہیں ہاں ان کا سودا یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس میں غرر ہے ابن عباس نضی اللہ تعالی عرما پال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ان تباع تباع ولا سوفن اعلی و لا يباع صوف على ظہر رواح البرانی فلاسطارتنی وخراجا راسل اکرما راج و اخراجہ عباس ب اسنا دن قوین و جہ قوين <البحقی> یہ حدیث حصل صد سے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کے خرید و فروخت سے یا پھل کے بیچے جانے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ پھل جو ہے پک کر کے کھانے کے قابل ہو جائے پک کر کے کھانے کے قابل ہو جائے تب اس پھل کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور ایک جگہ اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کے خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے حتیٰ یب صلاح ہوا یہاں تک کہ اس کی پختگی ظاہر ہو جائے یہاں تک کہ اس کی پختگی اور صلاحیت کھانے کے لائق ہو جائے تب اس کو دیکھ سکتے ہیں کیوں ایسا ہے اس لیے کہ اگر وہ کھانے کے لائق نہیں ہے تو پھر اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ وہ بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا اگر چھوٹا ہے پھل اگر چھوٹا ہے چاہے وہ آم کا ہو یا سیب کا ہو یا کھجوروں کا ہو تو جب تک جو ہے جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے تب تک اس کو ہاں اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں لیکن اگر وہ کھانے کے لائق ہو گیا ہے اور پتہ چل گیا اندازہ ہو گیا ایک یعنی تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے لیکن اندازہ ہو گیا آدمی کو کہ یہاں کے اور اندازہ کرنے والے والوں کو تجربہ بھی ہوتا ہے کہ کتنا اس میں پھل ہوگا جیسے کھجور کا درخت ہے اب اس میں کھجوریں بالکل پک کر کے یعنی تیار ہو چکی ہے پکنے کے بالکل قریب ہیں یعنی کھانے کے لائق ہو گئی ہیں تو اب جو اندازہ کرنے والے ہیں وہ اندازہ کر کے بتا دیں گے کہ اس میں جو ہے پچاس کلو کھجور ہے کہ ساٹھ کلو ہے کہ ستر کلو ہے تو اب اس میں دو چار کلو کا فرق پڑ سکتا ہے دو چار پانچ کلو کا فرق پڑ سکتا ہے تب جا کر کے خرید سکتے ہیں لیکن ابھی کھجور کے اتنے اتنے بڑے دانے ہیں ہاں تو اس کو خریدنا درست نہیں ہے یا آم کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں ابھی ابھی کیری ہی ہے تو اس کو اس کی خرید و فروخت جائز اور درست نہیں ہے اس لیے کہ ابھی وہ معمول نہیں ہے ابھی اس کے سلسلے میں خوف ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ ابھی چھوٹا چھوٹا ہو سکتا ہے بڑا نہ ہو ہو سکتا ہے بڑا نہ ہو سکتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے آندھی وغیرہ طوفان کی وجہ سے وہ برباد ہو جائے تو جب تک وہ پکنے پک کر کے کھانے کے لائق نہ ہو جائے تب تک اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے اسی طرح سے ولا یوبا رسوف لالا واہر اسی طرح سے اون کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے جبکہ وہ اون اور وہ بال جانور کے جسم پر ہو اونٹ وغیرہ کے جسم میں اور بھیڑ ہے اونٹ ہے دمبے وغیرہ ہیں ان کے جسم پر کتنے کیا کہتے ہیں بال ہوتے ہیں اون اون کے کی ٹائپ کے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ آ? تراش کر کے چھیل کر کے جو ہے یا کاٹ کر کے باہر نہ نکال لیا جائے جانور کے پیٹھ پر ہے کوئی سودا نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں سو بھیڑے ہیں ہمارے پاس جو ہے سو پچاس بھیڑے ہیں اب ان کا جو ہے وہ اون جو ہے میں بیچ رہا ہوں ان کا جو بال ہے وہ میں بیچ رہا ہوں اتنے میں تو یہ سودا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں اندازہ نہیں ہو سکتا صحیح صحیح طور پر کہ ہاں کتنا جو ہے اون نکلے گا کم بھی نکل سکتا ہے زیادہ بھی نکل سکتا ہے اسی طرح سے پچھلی حدیث میں بات آئی تھی کہ جانور کے تھن میں دودھ ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ولا اللہ ان تھن میں دودھ خرود خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے بے اور خریدا نہیں جا سکتا ہے یہ حدیث حسن کی غلطی تک پہنچتی ہے وہ نبی رضی اللہ عنَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بھی سندن ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضامین اور ملاقی کی بے سے منا فرمایا ہے مبامین کیا چیز ہے اونٹوں اور جانوروں کے پیٹ میں جو مادہ منویہ ہوتا ہے اس کی خرید و خروختے سے منع فرمایا ہے دوسرے لفظوں میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جفتی کا پیسہ لینے سے یا جانور کی جفتی کا پیسہ لینے سے اصب ال پہل جس کو کہا گیا اس سے اس کا پیسہ لینے سے اس کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اونٹ ہے ان کے پاس جو ہے جفتی والا اونٹ ہے یا جفتی والا کوئی بکرا ہے یا کوئی سانڈ وغیرہ ہے تو اب جو ہے کوئی بیچ دے کے میں یہ جانور تو میرا رہے گا لیکن اس سال جو ہے جتنی بار درستی کرے گا اس کا اتنا پیسہ میں لوں گا تو یہ درست ہے نہیں ہے اسی طرح سے ملاقے ہی کس کو کہتے ہیں یہ لقاح سے ہے یعنی یعنی کہ جانور کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کی خرید و فروخت سے بھی منع فرمایا ہے یہ دو تین بار مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ حدیث گزر چکی ہے اس معنی کی روایت گزر چکی ہے تو ان سب میں کیا ہے ان سب میں دھوکہ ہے غرر ان سب میں دھوکہ ہے غرر ہے آدمی سوچتا ہے کہ جو ہے اتنا پیسہ مل جائے گا لیکن نہیں ملتا ہے دھوکہ ہو جاتا ہے آدمی کو جانور مرا ہوا پیدا ہوتا ہے یا جیسا تصور کیا ہوتا ہے آدمی ایسا جانور نہیں ہوتا ہے تو ان ساری خرید و فروخت سے حدیث کے اندر منا گیا ہے وان ابھی ہو رہے تردی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقال مسلما بے آتا ہوں اقال اللہ ایک بہت اخلاقی بات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں حدیث صحیح ہے سنن نبی داؤد اور ابن ابنواجہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی بی کو واپس کر لے یعنی کسی نے کوئی سامان خریدا اور پھر اس کو سمجھ میں نہیں آیا یعنی خریدو کرو خروخت پوری ہو گئی پیسہ دے دیا سب کچھ ہو گیا پھر خریدنے والے کو احساس ہوتا ہے یا کچھ اس کے ذہن میں بات آتی ہے یا کچھ ضرورت آتا آ جاتی ہے وہ اس کو لوٹانا چاہتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خریدا ہوا سامان اگر کوئی واپس لے لے کسی مسلمان بھائی کا خریدا ہوا سامان اگر کوئی واپس لے لے تو اللہ تبارک مطالعہ قیامت کے دن اس کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لفظش کو کیا کر لے گا واپس لے لے گا؟ یعنی اس کی لفظش کو معاف فرما دے گا ایسا کبھی کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی بازار میں مارکیٹ میں جا کر کے کوئی سامان خریدتا ہے پھر اس کو سمجھ میں بات آتی ہے کہ نہیں یار یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یا پیسے کی اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا پیسہ نہیں ہوتا یا کوئی دوسری چیز خریدنا چاہتا ہے کہیں اور سے خریدنا چاہتا ہے تو اگر ایسی صورت میں اگر کوئی واپس کرتا ہے تو صاحب مال کو بائیں کو چاہیے کہ اس کا سامان واپس لے لیں اور اس کے لیے اللہ مبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام بھی ہے اکثر اکثر تو ہوتا یہ ہے کہ دکاندار یہ کہتے ہیں لکھے ہوئے رہتے ہیں کہ ہاں بیچا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا کچھ لوگ لکھ کر کے رکھتے ہیں کہ سامان کی قیمت نہیں پیسہ واپس نہیں ہوگا کوئی دوسری چیز لے سکتے ہیں ایسا تو عام طور سے ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کوئی چیز پسند نہیں تو اس کی دکان سے کوئی دوسری چیز آپ لے سکتے ہیں یہ تو عموماً ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں واپس ہوگا تو اس طرح سے اگر کوئی کسی کے ساتھ اخلاقی رعایت کرے اور واپس کر لے تو اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ اس کی لفزشوں کو معاف فرما دے گا تو دیکھیے یہاں پر ہم شریعت نے دیکھیے اصل یا سب کچھ مال ہی کو نہیں قرار دیا ہے اخلاقی قدر بھی اسلام کے اندر ہے اخلاقیات پر اور کیا کہتے ہیں دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا بھی معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے اب گھر سے ہو گئی خرید و فروخت ہو گئی اب زبردستی کوئی واپس نہیں کر سکتا اس لیے کہ جب بہت پوری ہو گئی تو اب جو ہے واپس شران مطلب یہ ہے کہ قانون یا شران اگر بیچنے والا اس کو واپس نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی زور زور زبی زبردستی نہیں ہے جبرن اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کوئی بیچنے والا اس کو واپس کر لیتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے یہ انعام ہے اس کے لیے اور یہ اس کے لیے مہربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کسی کو کوئی سوال کرنا ہے جو چیزیں پڑھیں ابھی تاکہ ایک نیا باپ شروع ہو رہا ہے اس میں چند حدیثیں ہیں جی ہاں بے سکتے ہیں جائز ہے جائز جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہاں پر ابھی حدیث جو گزری پھل کو بیچا نہیں جا سکتا یہاں تک کہ وہ پھل کھلائے یعنی پھل کھانے کے لائق ہو جائے تو مالٹا یا سیب یا اس طرح کے جتنے بھی آم ہیں سیب ہیں پپیتا ہے اور جتنے بھی پھل ہیں جب کھانے کے لائق ہو جائے پک جائے ہاں تو ان کو بیچ سکتے ہیں کوئی حد کی بات اندازہ تو مال ہے، نہیں اندازہ تو دیکھیے اندازہ کرنے والے تو کر سکتے کر لیتے ہیں نا اندازہ کرنے والے اندازہ ان کو ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی کتنا ہے وہ اب پیڑ کے حساب سے عدد کے حساب سے جو اندازوں یہ کاروبار کرنے والے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے لیکن جو کاروبار کرنے والے ہیں خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنا اب اور, اور یہ ای با ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ چیز ہے اب یہ تیار ہے ہمارے پاس یہ ہماری ملکیت ہے تو ہم جو ہے اس کو بیچ سکتے ہیں کم زیادہ جو کچھ بھی سمجھ ہیں کم زیادہ پر بیچ سکتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں نقصان نہیں ہے اس میں غرر نہیں ہے کیونکہ چیز سامنے ہے اور پکی ہوئی ہے کھانے کے لائق ہے آدمی اندازہ کر کے خرید سکتا ہے کیا بھائی ہم کو اب آدمی گھوم پھر کر کے باغ میں اندازہ بھائی اتنے پیڑ ہے اتنے پیڑ ہیں اب اتنے پیڑ میں ایک آدمی نظر ڈال کر کے دیکھ لیتا ہے نظر ڈال کر کے دیکھ لیتا ہے اب بھائی پھل ہے جیسے اندازہ لگا لیتا ہے کہ جیسے ایک پیڑ میں اس کو نظر آ رہے ہیں کہ تقریبا سو پھل ہیں پھر سو فل میں آپ سوچتا ہے کہ سیب اگر ہے تو تقریبا سیب جو ہے چھ سات سیب ایک کلو میں چڑھتے ہیں تو ہم اس نے اندازہ اپنا لگا لیا دماغ میں کیا بھائی اگر ایک سیب ایک پیڑ میں سو سیب ہیں تو پھر اس باغ میں پچاس پیڑ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سو کو پچاس سے وہ کریں گے تو کتنے کتنے نکل آئیں گے گویا کہ پانچ کنٹل پانچ کنٹل سیب نکلایا جب پانچ کنٹل سیب تو اب اندازہ کر کے ہاں بھائی ایک کلو کتنا بکتا ہے اس طرح سے اندازہ آدمی لگا سکتا ہے یہی تمام پھلوں کا معاملہ ہے یہی تمام پھلوں کا اب یہ ہے کہ آدمی باغ میں گھوم کر کے بھی دیکھ لیتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ پیڑوں میں جو ہے کم پھل ہے کچھ میں زیادہ ہے تو ایک متوسط ایوریج لگاتا ہے آدمی ایوریج لگا کر کے پھر وہ اندازہ کر کے ہاں بھائی اس میں ہم کو اتنا فائدہ ہوگا اگر اتنے کلو ہے تو اتنا یا اتنے من ہے اتنے کنٹل ہے تو آدمی اس طرح سے اندازہ لگا لیتا ہے چونکہ وہ پھل پک چکا ہے کھانے کے لائق ہو گیا ہے اب اس میں بہت معمولی سا فرقے ہوگا جو اندازہ لگائے گا بہت معمولی سا فرقے ہوگا تو اس لیے اس کی بے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے لیکن اس سے پہلے نہیں ابھی چھوٹے چھوٹے دانے ہیں ابھی پکے ہوئے نہیں ہیں کیا پتا کہ وہ جو ابھی اتنا بڑا ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اتنا ہی بڑا رہ جائے گا چھوٹے چھوٹے ہی پھل تو اس لیے جو ہے جب تیار ہو جائے کھانے کے لائق ہو جائے کہ اب جو ہے صرف پکنے کا معاملہ باقی ہے کھانے لائق ہو گیا ہے اور کچا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب سیب وغیرہ ہے جیسے یعنی سیب کا اور مالٹو وغیرہ کا جو ایک وہ جو کہتے ہیں جسامت ہوتی ہے جو اس کا چھوٹا بڑا جیسا ہونا ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا ہو جائے تو کر سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں سمجھ بات ابھی جی دھوکا جی غرب کا کیا ہے جی اس کتاب میں کتاب میں جہاں بھی دیا ہے پہلے بھی میں نے پڑھا ہے اور ویسے بھی عربی میں, عربی میں بھی پڑھا ہے اس کا مانا دھوکا ہی دھوکا ہے اب دھوکا چاہے चीज के چاہے چیز کے اندر ایب ہو کوئی کوئی آدمی نہ بتائے ایب ہو کوئی چیز کسی چیز کے اندر اور آدمی بیچنے والا بغیر اس ایب کو بتائے ہوئے بیچ بھی گرر ہے ہیں جانور کے تھن میں دودھ ہے اور دودھاری گائے اور بھنس سمجھ کر کے آدمی نے خرید لیا بھی گرو ہے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں ہاں مشلی مچھلی میں پانی پانی میں مشلی ہے اس کی خرید و فروخت اس میں بھی گرر ہے اسی طرح سے ابھی باغ کے پھل تیار میں بھی پھول آئے ہوئے ہیں اور باغ کی خرید و فروختیں ہو گئی یا دو سال کے لیے چار سال کے لیے خرید و فروختیں ہو گئی تو اس سب میں ہے نا سب غلط ہے غلط خرید و فروخت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمایا کہ زمانے عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی سب خرید و فروخت ہوا کرتی تھی کیوں اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں یا ہتیہ یا دعا سلاح ہوا یعنی پھل جو ہے جب تک پکنے کا کھانے لائق نہ ہو جائے خرید فروخت جائز نہیں ہے یا یہ کہ وہ پک جائے پختہ ہو جائے یا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی کھیتی کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے یا کھجور ہے کھجور جو تیار نیچے اترا ہوا ہے اس کو دوسرے کھجور سے جو پیڑ پہ لگا ہوا ہے اس سے منع فرمایا ہے بیچنے سے کہ تین کنٹل جو ہے اس میں وہ کھجور ہے اور تین کنٹل یہ تو آپ ہم سے لے لیجیے اس سے منا فرمایا ہے کیوں اس لیے کہ اب اس میں کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اگر قیمت سے آپ خریدنا چاہتے تو خرید سکتے ہیں تو جہاں بھی دھوکے کا معاملہ ہے اس دھوکے سے شریعت نے منا فرمایا ہے دیکھیے غرر ایک آم ہے غرر کا لفظ جو ہے عام ہے اور غش جو ہے غرر کی ایک قسم ہے غش کے مطلب ایک تو دھوکہ یہ ہے کہ غرر یہ ہے کہ پانی میں مچھلی ہے وہ غرر وہاں پر یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ کتنی مچھلی ہے نہ بیچنے والے کو پتہ نہ خریدنے والے کو پتا لیکن غش کس میں کیا چیز ہے کہ بیچنے والے کو پتہ ہے اس کا عیب سامان کا عیب پتہ ہے تو غش کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ولئی ریڈا یقا رشیا کا بھی لفظ ہے اور گشیہ غصو مان بھی کوئی چیز ڈھانپ لینا چھپا لینا تو اب یہ گویا کہ بیچنے والا اپنی چیز اپنی چیز کے عیب کو اپنے سامان کے عیب کو چھپا رہا اس کو معلوم ہے یہ فرق ہے دونوں میں غرر میں اور اس میں دو عام ہے عام تو جو ہے یہ کہ دونوں کو پتا نہیں کہ کتنا ہے خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو ہاں لیکن رشم کیا ہے میں بیچنے والے کو پتا ہے کہ سامان کے اندر یہ آئے گا ساس میں آ جی سمنی پیچھے حدیث گزر چکی ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اس میں نیچے سے ہاتھ ڈالا تو آپ کے ہاتھ میں تری محسوس ہوئی نمی محسوس ہوئی تو آپ نے اس کو اوپر کیا اور کہا صاحب تام یہ کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش سے بھیگ گیا تھا تو وہی نمی ہے تری ہے تو نبی صلی اللہ علام نے فرمایا کہ بھئی اگر وہ بھیگ گیا تھا تو اس کو اوپر کیوں نہیں رکھے سوکھا غلہ اوپر سے ڈالے ہو اور نیچے جو ہے بھیگا ہوا غلہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا منغشنا فلح سمنی فلح سمنا منگشا فلح سمنی یہ لفظ ہے کہ جو جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے یہ دوسرا دو مطلب اس انداز کا دھوکہ ہے چالیس منٹ ہو رہا ہے ایک دو حدی اور ہیں پڑھ لیتے ہیں غانب احمد رضی اللہ کاب الخیار اختیار کا باب خرید و فروخت میں شریعت میں بے کے مکمل ہونے سے پہلے خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو اختیار دیا ہے ایک ہے خیارے مجلس یعنی مجلس کا اختیار کہ بھائی جہاں خرید و فروخت ہو رہی ہے جب تک اس مجلس میں موجود ہیں جب تک اس مجلس میں موجود ہیں اختیار رہے دونوں کو خریدنے والے بیچنے والے کو اور ایک ہے خیار مدت یعنی اختیار مدد کا مطلب کیا کہ وقت کا اختیار دیا جائے کہ دونوں آپس میں اتفاق کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سودا جو ہے ہم طے کرتے ہیں لیکن دو دنوں تک ہم کو اختیار رہے گا کہ اگر ہم جو ہے اس کو واپس کرنا چاہیں تو کر دیں یا اسی طرح سے یہ اختیار کہ بھئی ہم یہ سودا تو کر رہے ہیں لیکن لیکن اس مجلس میں آ, اس مجلس میں جب تک ہیں ہم اختیار واقعی رہے گا کہ ہم جو ہے سامان کو لوٹا سکتے ہیں ہاں تو اس کا اختیار شریعت نے دیا ہے کچھ لوگ ہیں جو اس اختیار کو نہیں مانتے اس اختیار کو نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک گفتگو ہو رہی ہے گفتگو کے درمیان گفتگو کے درمیان جس کو خریدنا اور بیچنا ہے طے کر لو جہاں بے پوری ہوئی خرید خریدنے والے نے کہا کہ ہم نے خرید لیا بیچنے والے نے کہا ٹھیک ہے ہم نے بیچ دیا اور جو ہے کیا کہتے ہیں سودا مطلب پیسے کا لین دین بھی ہو گیا تو کہتے ہیں کہ بس معاملہ ختم ہو گیا اختیار مجلس جو ہے اس کا اختیار نہیں دیتے ہیں مجلس کا اختیار نہیں دیتے ہیں کہ اگر کوئی شرط لگائے کہ ہاں بھائی ہم ہم کو آپ موقع دیجئے جب تک ہم یہاں ہیں اس وقت تک جو ہے ہم اس کو باقی کیا کہتے ہیں اس وقت تک ہمیں اختیار رہے گا کہ ہم چاہیں تو اس بیگ کو باقی رکھیں اور چاہیں تو اس بیگ کو باقی نہ رکھیں تو یہ چیز حدیث کے اندر ہے اس اختیار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یہ شریعت کی طرف سے اختیار ہے او جب الفق الف السلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ترجمہ سنیے آپ لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول البا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب دو آدمی فرید و فروخت کریں دو آدمی خرید و فروخت کریں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے اختیار باقی رہے گا کب تک کب تک باقی رہے گا اختیار مالم یا تفرقہ جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائے الگ نہ ہو جائے وکانہ جمیان اور دونوں مجلس میں موجود ہوں ایک مجلس میں ایک جگہ پر بازار میں خرید و فروخت ہو رہا ہے تو شریعت نے جب تک اس مجلس میں ہے بائیں اور مشتہی خریدنے والے اور بیچنے والے اس وقت تک شریعت نے اختیار دیا ہے کہ ان دونوں میں سے دونوں کو اختیار حاصل ہے کہ چاہیں تو بے کو فص کر دیں خرید و فروخت کو کیا کریں کینسل کر دیں یہ شریعت نے رخصت دی ہے شریت نے رخصت دی ہو سکتا ہے کہ آدمی نے ابھی اس مجلس میں بیٹھ کر کے کوئی سودا کر لیا ہاں سودا کر لیا لین دین ہو گئی لیکن جو ہے اختیار مجلس باقی رہتا ہے اختیار مجلس مجلس کا اختیار باقی رہتا جب تک دونوں وہاں پر ہیں چاہے تو اس بھائی کو کیا کہتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں چاہے بیچنے والا کہے بھائی ہم نہیں گے اس کو خریدنے والا کہ بھائی نہیں خریدیں گے ہمارا پیسہ واپس کر دیں تو اس طرح سے شریعت نے یہ مجلس کا اختیار دیا دیکھیے حدیث کیا ہے ادا تباہ یار جب دو آدمی خرید و فروخت کر لے ماضی کا شیخہ ہے فقل نواحدنحما بلختار ان دونوں میں سے ہر ایک کو خریدنے والے کو اور بیچنے والے کو دونوں کو اختیار رہے گا تفرقہ جمیان جب تک یہ دونوں جو ہے الگ نہ ہو جائے اور یہ دونوں ایک ساتھ میں ہو ایک مجلس شریف نے اختیار دیا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختیار اختیار مجلس کیا کہتے ہیں یہاں پر حدیث کا مطلب کیا ہے وہ تعویل کرتے ہیں اس کی تعویل کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر زبانی طور پر بات چیت ہو گئی لین دین ہو گیا تو پھر اب خیال مجلس اختیار مجلس باقی نہیں رہتا جو کہ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ جب تک دونوں الگ الگ نہ ہو جائیں اس وقت اس وقت تک اختیار باقی رہتا ہے اور آگے حدیث آئے گی کہ کوئی شخص جو ہے سامان کے واپس کیے جانے کے ڈر سے جلدی مجلس چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائے اس سے بھی منع فرمایا ہے اس سے بھی منع فرمایا ہے تو دیکھیے آگے ہے او یو خیرو احدمل یا یہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو اختیار دے یعنی مجلس کے علاوہ مدت کا اختیار دے مجلس کے علاوہ مدت کا اختیار دے تو اگر ان دونوں میں سے کوئی ہر ایک جو ہے دوسرے کو اختیار دے پھر اس کے بعد فتبا یا اعلی پھر اس کے بعد یعنی مدت اختیار کر لینے کے بعد مدت ختم ہونے کے بعد پھر بیع کر لیا تو وجب جبل ہو تو بیع کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی بے کیا ہوگی واجب ہو جائے گی وہ ان تفرقہ بادہ التبایا ولم یترک واحد المنا البیہ فقد و جب اور اگر دونوں خرید و فروخت کے بعد جدا ہو گئے اور بے کو دونوں میں سے کسی نے نہیں, نہیں ترک کیا یعنی جیسے بے کیا ویسے ویسے ہی باقی ہے تب بھی بے کیا ہوگی واجب ہوگی تو اس میں اس حدیث کے اندر دو اختیار بتایا گیا ہے ایک اختیار مجلس ہے یا اختیار مجلس ہے مجلس کے بارے میں اختیار کا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر دو آدمی خرید و فروخت کرے تو جب تک مجلس میں ہے ہر ایک کو اختیار ہوگا شریعت کی طرف سے چاہے تو لین دین کے بعد اتفاق کر لینے کے بعد بھی اگر چاہے تو واپس کر سکتے ہیں جب تک کہ مجلس سے باہر نہ جائیں ہاں ویسے مثال کے طور پر دکان میں آدمی داخل ہوا دکان میں داخل ہوا اور سامان خریدا پیسہ ادا کیا ابھی دکان میں موجود ہے وہ آدمی اس کو اس کے دل میں بات آئی اس نے سوچا اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ میں یہ سامان نہیں لینا چاہتا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ سامان واپس کرنا چاہتا ہے ابھی دکان میں ہے تو وہ واپس کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے اس کو اختیار ہے جی جی بیٹھا ہوا ہے ہوٹل میں جی اس نے کھانا بنانے کا آرڈر کر دیا جی پھر وہ جو پکوان کرنے والے ہیں انہوں نے سب کچھ مکس کر کے پکوان بننا شروع کر دیا ابھی ابھی یہ ہوٹل سے باہر گیا نہیں لیکن جی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں اگر وہ بھیا کینسل کر دیتا ہے تو سورت میں کیسا بھائی نے کیا سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی ہوٹل میں گیا اور اس نے پانچ آدمیوں کے کھانے کا آرڈر کر دیا اور پھر کیا ہوا کہ اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی اس نے آرڈر کینسل کروا دیا یعنی جلدی نہیں آرڈر کینسل کروائے بلکہ ابھی بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے ادھر کھانا تیار ہو رہا ہے کھانا تیار ہو گیا اس نے جو کچھ اس نے آرڈر کیا تھا تیار کر دیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں جو ہے اب جو ہے اپنا آرڈر واپس لیتا ہوں اور مجھے تو اس میں دیکھیے دیکھا یہ جائے گا کہ اب کھانا چونکہ اگر اسپیشل تیار کروایا ہے اگر کھانا اس کے پاس مثال کے طور پر مثال کے طور پر کہ کھانوں کی ایک لسٹ جو ہوتی ہے کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے اور وہ کھانا اس کے پاس تیار ہوتا ہے تو کھانے کا آڈر دے دیا لیکن کھانا ٹیبل پر لانے سے پہلے اس نے کینسل کروا دیا تو پھر ہوٹل والے کو چاہیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ واپس کر لے اس کا آرڈر کینسل کر لے اور جو ہے اس کو جانے دیں سے لڑائی جھگڑا نہ کرے لیکن اگر کوئی ایسی چیز اس نے تیار کروائی جو بالکل نئے سرے سے پکائی گئی مثال کے طور پر ہاں پانچ کلو گوشت کا آرڈر دے دیا کہ بھائی تازہ فریش گوشت چاہیے ہم کو اور جو ہے پکا کر کے دیجیے ہم کو اب ہوٹل والا فریش گوشت یا مچھلی فرائی فریش مچھلی تھی ہاں اور اس نے جو ہے وہ سب وہ تیار کر کے اس نے فرائی کیا اس طرح کا تیار کیا اس کے بعد یہ آدمی آرڈر آدم دے رہا کہہ رہا ہے کہ اب ہم کینسل کرتے ہیں تو اب اس کو کیا کہتے ہیں اس کا نقصان ہوگا یہاں پر ایک نوعیت بدل جاتی ہے نوعیت اس کی کیا کہتے ہیں بدل جاتی ہے کہ ایک آدمی کا سامان محفوظ تھا اس نے اس میں تبدیلی کروائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں چینجنگ کروائی تبدیلی کروائی تو اب اس صورت میں اس کا نقصان ہوگا اس لیے شریعت کا ایک دوسرا قانون ہے لا ولا درار. لا نقصان اٹھاؤ نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ تو یہاں پر اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر بھائی اس کو لینا پڑے گا اس سے پہلے اس کی فریش مچھلی جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں کلاجے میں تھی فریز میں تھی لیکن اس نے کہا کہ بھائی اب اس نے مچھلی نکالا سب صاف ستھرا ستھرا کیا اور اس کو جب فرائی کر کے وہ لے آ رہا ہے یا گوشت جو ہے بھون کر کے وہ اس کے سامنے رکھ رہا ہے تو پھر یہ کینسل کر رہا ہے تو اب وہ جو ہے نقصان ہے اس کا اب اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ اب اس کے اس کو کینسل کرے کیونکہ اب اس کا نقصان ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ پچھلی حدیث جو ہے پچھلی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اپال ہے میں یا میں آتا ہوں اکال کہ جو شخص کسی مسلمان کے بیچے ہوئے سامان کو واپس لے لے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اس کی لفظشوں کو واپس لے لے گا ختم کر دے گا تو اگر اخلاقن وہ واپس کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہوگی اور یہی چیز جو ہے یہ سمجھ لیجئے جتنے سارے اس میں جتنے سارے اس میں جتنے سامان میں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی شخص کسی نقاب کی دکان میں گیا اور نقاب کی دکان میں اس نے جو ہے ناپ وغیرہ دیا اور کہا اس ناپ کا ایسے ایسے جو ہے تم جو ہے نقاب بنا دو پانچ نقاب تیار کر دو اب جب کیا کہتے اس بیچارے نے نقاب تیار کر دیا کپڑا کاٹ کر کے سیل کر کے سب سلوا لیا سب لوگوں سے تو اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہم کو نقاب نہیں چلے تو اب نقصان ہوگا نا نقاب والے کا کہ بھائی اس نے کپڑے کو کاٹا پھر اس کی کٹنگ کی پھر اس کے بعد سلوایا کاریگروں سے ہاں تو اب نقصان ہوگا اب اس کو لینا پڑے گا لیکن اگر اخلاقاً وہ کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے تو یہ الگ بات ہے بات سمجھ میں آ جی چلیے یہیں تک درس رکھتے ہیں ایک دو حریف اور ہیں صلی اللہ علیہ علی نبینا محمد علیہ وسلم السلام علیکم وبر جی جی جی لیکن ہوں